نہیں ٹھیک ہے اوکے اچھا ہم پڑھ رہے تھے اس میں منسوخ ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے تھے اس میں منسوخ تو اس کا طریقہ کار بتا رہے تھے اس میں یہ ہے کہ آج یعنی سات نمبر قاعدہ ہے اس میں منسوب کا باقی ہم پڑھ کے کیا آ چکے ہیں اس میں یہ ہے کہ کسی اسم کو جب منصوب بنایا جائے تو اگر اس اسم کے اصل میں یعنی حروف یشتی سے کوئی حرف حذف کر دیا گیا ہو ہٹا دیا گیا ہو تو اس میں منسوب بناتے وقت وہ حرف کیا ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے وہ حرف کیا ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے جیسے اخن سے یون ابن سے اب اور دمن سے دم اخ کہتے ہیں بھائی کو اب کہتے ہیں ابا جان کو ٹھیک ہے دمن کہتے ہیں خون کو اب یہ سارے کے سارے حروف اصل میں کیا تھے اخن بھائی کو کہتے ہیں اصل میں کیا تھا اخاون ابن اصل میں کیا تھا اباون اور دمون اصل میں کیا تھا دماون تو یہ سارے ایسے حروف ہیں کہ جن کے ساتھ اصل میں پہلے کیا تھا واؤ تھا اخن کے ساتھ بھی واؤ تھا اصل میں ابن کے ساتھ بھی واؤ تھا اصل میں اباون تھا دمون کے ساتھ بھی اصل میں واؤ تھا دماون تھا ٹھیک ہے لیکن پھر وہ چونکہ ان پر حرکت ثقیل ہوتی ہے اخاون ون اچھا اور دماون تو کیا ہے ان کی حرکت کو حذف کر دیا تھا پھر کیا ہے ابون ان اور ارتقاء ساکن ان کی وجہ سے پھر وہ حرکتیں ساری ختم ہو گئی کئی سارے قوانین جاری ہوئے ہیں وہ آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو اخن اصل میں کیا تھا اخا تو طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں منسوخ بناتے وقت اگر اس کے اصلی حروف میں سے کوئی حرف ساکت ہوا ہو حذف ہوا ہو تو اسے منسوب بناتے وقت وہ حرف کیا ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے جیسے اخون سے اصل میں واؤ حزف ہو گئی تھی اسی طرح ابون سے واؤ حزف ہو گئی تھی اور اسی طرح دمن سے بھی واؤ حزف ہو گئی تھی تو اب اس میں منصوب بناتے وقت وہ واپس آ گئی ہے اخن اخن بن گیا ہے ابون اباون بن گیا اور دمن کیا بن گیا ہے دماون بن گیا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا یعنی وہ حرف واپس آ گیا اب اسے منصوب بنانے کا کیا طریقہ ہے وہ تو وہ آپ ہیں کہ آخر میں کیا ہے یا مشدد لگا دینی ہے اور اس سے پہلے کیا ہے کسرہ لے آنا ہے اب اخن اخون ہو گیا تو اخون کے آخر میں اگر یا مشدد لگائیں گے اور اس سے پہلے کثرت دینا کیا بن جائے گا اخوی یون ابن اباون تھا تو اس کے آخر میں یا مشد لگائی اور پہلے کسرہ دیا تو کیا بن جائے گا ابوی دمن دماون تھا تو اس کے آخر میں یا مشد لگا کر پہلے کثریا تو کیا بن جائے گا دموی اخن سے اخوی یون ابن سے ابوی یون دمن سے دمویون دیکھیے جی سات نمبر قاعدے کو اگر کسی اسم کے آخر میں سے حرف اصلی حذف کر دیا گیا ہو تو نسبت کے وقت واپس آ جاتا ہے جیسے اخن سے اخوی ابن سے ابوی اور دمن سے دموی ٹھیک کس کس کو سمجھ میں آئیے قاعدہ نمبر سات جی اور رول نمبر سولہ کو نہیں ہے جی اور نکسلر والے سب سو رہے ہیں سب آرام کر رہے ہیں ماشاء سنا تو یہ ہے کہ آج کل دن چھوٹے ہیں راتیں بڑی ہیں آپ لوگوں کو بھی سونا چاہیے جی اچھا جی اگلا قاعدہ نمبر آٹھ بعض الفاظ کی نسبت خلاف قیاس آتی ہے بعض الفاظ کی نسبت خلاف قیاس آتی ہے یعنی قیاس کا تقاضا اور قانون تو یہی ہے کہ کہ جو بھی اصل میں اسم ہو اس کے آخر میں کیا ہے یا مشدد لگا دی جائے اور اس سے پہلے کیا ہے کثرا دے دیا جائے قاعدہ تو یہی ہے کہ وہ اسم اپنی جگہ پر قائم رہے اس کے لیے قانون قاعدہ یہی ہے لیکن بعض الفاظ کو اس میں منسوب بناتے ہیں وہ خلاف قیاس یقینی قاعدہ نہیں ہوتا بغیر قائدے کے کر دیتے ہیں جیسے نورن سے نورانی نورن نور سے اگر کسی اسم کو بنانا اسے منسوب کرنا تو نورانی یون کہتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا کہ نور ہی نور رہتا اور اس کے آخر میں یہ مشدل لگا کر اس سے پہلے کسر کیا بن جاتا نوری یون نور سے نوری یون ہونا چاہیے تھا اصل میں لیکن چونکہ خلاف قیاس چل رہے ہیں تو بعض الفاظ وہ پھر سمائی ہوتے ہیں سنی ہوئی نور سے نورانی یون حق سے حق یون ورنہ کیا ہونا چاہیے تھا حق سے حقی یون ٹھیک ہے لیکن کیا ہے حق یون اسی طرح رئی سرازی یون ٹھیک ہے اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا اسی طرح بادیتن سے بدوی یون بادیتن سے بدوی اصل میں بادیتن ہوتا تو کیا ہونا چاہیے تھا بادیتی یون یا باد بادیتی یون ٹھیک ہے لیکن تا کو چھوڑ دیں تو بادی وہ بھی نہیں ہوگا پھر بادی یون بادیتن بادی یون ہونا چاہیے لیکن کیا ہو گیا ہاں یہاں اہل زبان کی مرضی ہے با بادیتن سے بدویون نور سے نورانی یون حق ان سے حقانی عنی یوں سے رازی بعدیت سے بدویون یہ کیا ہیں خلاف قیاس اس میں منصوب آتا ہے اور نسبت بنتی ہے ٹھیک ہے ورنہ قاعدہ تو یہ تھا کہ اصل, اصل ہی اسم کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا اس کے آخر میں جائے مشدد لگا کر پہلے کسرہ دے دیتے خلاف قیاس اس کی نسبت ایسے بنتی ہے سمجھ آ گئی بات سب کو کہ یہ خلاف قیاس ہے بس آپ کو صرف یاد کرنا ہے کس میں کس میں خلاف قیاس ہے حق سے حق نور سے نور وغیرہ وغیرہ جی اللہ اکبر آگے ہے فصل نمبر سات کس میں تصغیر فصل نمبر سات, اس میں تصغیر تو آپ میں ایسا کوئی ساتھی بتائے گا کہ اس میں تصغیر کیسے کہتے ہیں رول نمبر چھ اور رول نمبر بارہ بتائیں گے کہ اس میں تصغیر کہتے ہیں رول نمبر چھ رول نمبر بارہ اس میں تصویر کیسے کہتے ہیں میں پہلے پڑھا کے آیا ہوں جی رول نمبر چھ سکائب پہ رول نمبر بارہ مکسلر پہ جو جوسم یہ بیان کرے کہ چیز چھوٹی یا حقارت بھری ہے جی ٹھیک اوکے okay. زبردست زبردست ماشاء ماشاء ماشاء بہت اچھا تو ہاں تصویر اس میں صغیر آ رہا صغیر سے ہے تو چھوٹا ہوا جی بالکل ٹھیک جواب دیا رول نمبر چھ نے رول نمبر چھ اور رول نمبر بارہ دونوں نے جی بہت اچھی تف... بہت اچھی تعریف ہے دونوں نے اچھی تعریف کی ہے ماشاء اس میں تصغیر ٹھیک ہے کہ جس میں کیا ہے حقارت والے معنی پائے جائیں ٹھیک ہے حقارت والے معنیٰ تس... اسے اس میں تصغیر کہتے ہیں کہ جس اسم کے اندر کیا ہے حقارت والے معنی پائے جائیں ٹھیک چھوٹا پن حقارت جیسے رجعل کو اگر کوئی بندہ ہو رج الن تو اس کو رجیل کہہ دیں آپ ٹھیک ہے ایم اے کیم ٹھیک ہے نا تو یہ ہے اس میں تصویر ہم پہلے پڑھ کے آئے سب کو یاد ہونی چاہیے لیکن میں نے کسی سے پوچھا نہیں کہ وہ پھر اتنی دیر بھی لگا دے جواب دینے میں اس لیے جن سے پوچھا انہوں نے جواب دے دیا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات انشاءاللہ تو ان آہستہ آہستہ آئیں گے آپ سب سب سے ذرا پوچھیں گے بہت اچھی بات ہے میں نے ویسے نہیں پوچھا آپ لوگوں سے اس نے زن کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگی تبھارک سے نہیں پوچھ سکتے نا پھر اس کو دیکھتے رہیں اچھا جی اس میں تصویر جس اسم میں چھوٹائی یا حقارت کا معنی پایا جائیں اسے اس میں تصغیر کہتے ہیں جس اسم میں حقارت یا چھوٹائی یا کیا ہے چھوٹائی لکھا ہوا ہے چھوٹا پن جو ظاہر کر رہے ہیں تو ان عصما کو کیا کہتے ہیں اس میں تصویر کہتے ہیں تصغیر کے ضروری قاعدے یعنی کسی اسم کو تصغیر بنایا جائے گا تو کیسے بنایا جائے گا تین حرف ہوں کسی کلمے کے اندر تو اس کے اسم میں تصغیر بنانی ہے تو کیسے بنائیں گے چار حرف ہوں تو اس کی تصغیر کیسے بنائیں گے پانچ حرف ہوں تو اس کی تصغیر کیسے بنائیں گے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کو یہ بتائیں گے یہ قواعد مختصر سے ہیں دیکھیے جی تین حرف تین حرفی اسم کی تصغیر فعال ان کے وزن پر آتی ہے یاد رکھیے تصویر کیا ہے تین حرفی عصم ہو اس کو اگر آپ نے حقارت والے معنی اس کے اندر لانے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ اس کو جو ہے نا حقارت والے معنی میں اس کو پکارا جائے تو اس میں کیا آپ کریں گے فعیل ان کے وزن پر لے آئیں گے اگر تین حرف ہوں تین حرفی اسم ہو اس کو کیا کر لیں گے فعیل ان کے وزن پر لائیں گے جیسے رجل لون مرد کو کہتے ہیں رج الون تین حرفے راہ ہے جیم ہے لام ہے تین حرفی ہے نا تین حرفی کے لیے کیا وزن دیا انہوں نے فعیل ان کا وزن تین حرفی ہو تو فعیلون تو اس کو ہم رج الون کو کیا بنائیں گے اورجی ٹھیک ہے؟ رجلن کیا بن جائے گا رجیلن جی جی ہاں تو فعیلن میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں فعیلن لون فا کے ذمے کے ساتھ ہے جی آخر میں ذمہ فا کے ذمہ ہے شروع میں فا کا فعیلن ٹھیک ہے نا فعلون اگر آپ کو میرے کہیں فتھا کی آواز آئی گی تو ویسے سماعت میں غلطی ہوئی ہوگی ویسے شاید میں نے بولا یہ صحیح ہے میں نے شاید غلط بولو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں بہرحال کیا ہے فعل ان کا وزن تو رجلن الون رجلن کو جب فعائل ان کے وزن پر لائیں گے تو کیا ہوگا رو ٹھیک آپ سے عب عیدون بندے کو کہتے ہیں تو عبعیدون آپ اگر کسی یا بندے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں کہ جی رجو کہیں کہ اس کو کہل تو اس کی کیا حقارت بیان ہوگی عبدن اوبن ٹھیک تین حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے جیسے رج الب دن سے نمبر ایک کا نمبر دو چار حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے ف فعیلن لون تھا اوپر لیکن یہاں پر کیا ہے ایک اور عین بھی زائد ہے فوآ جیسے جعفرن سے جو جعفر نام ہے اسی کو ہو تو آپ اسے کہیں گے کہ جو عئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی کیا حکارت بیان کر رہے ہو اس کے چھوٹا پن بیان کر رہے ہو چار حرفی تو دیکھیے جعفر کے اندر چار حروف ہیں جیم آئم فارآ جعفر تو چار حرفی اسم کی تصغیر فعی کے وزن پر آتی ہے جیسے جعفرن سے جو نمبر تین پانچ حرفی اسم کی تصغیر فعی کے وزن پر آتی ہے پانچ عرفی عصم کی تصویر فعی تو یہاں پر ایک یا اور بھی زائد ہو گئی یہ پہلے والے سے فعی عیل تھا تو فعی ہو گیا بشرطے کہ اس کا چوتھا حصہ مادولین چوتھا حرف یعنی کہ ٹھیک ہے چوتھا حصہ لکھا ہوا چوتھا حرف مادین میں سے یعنی حروف مدعہ میں سے ہو یا حروف لین میں سے ہو. ٹھیک ہے جیسے قرتاسن تعصن سے قریتی سن اب قرتاسن کے اندر دیکھیے کہ چوتھا حرف کون سے ہے قرتاسن میں کوئی بتائے گا رول نمبر سات آپ بتائیں کہ کر تعصن کے اندر چوتھا حرف کون سا ہے کر تعصن کے اندر چوتھا حرف کون سا ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں رول نمبر سات جی جلدی سے بتائیں جب وقت پہ سوال ہوتا ہے کوئی جواب دیتا نہیں اور ویسے پکار رہے ہوتے میں بتاؤں میں بتاؤں الف ٹھیک ہے کہیں کہ غیر بھی مدد تو نہیں آتی پانچ حرف ایسم کیا ہے پانچ حرفی اسم کی تصغیر فعی ان کے وزن پر آتی جیسے بشرطیکس کا چوتھا ایسا عروفِ مدہ ہے یا عروف لین میں سے ہو ٹھیک ہے جیسے قر تعن تب چوتھا حرف کیا ہے یہ الف ہے عروفِ مدہ میں سے ہے ٹھیک ہے قر تعصن ہاں تو کر تأث قری ہے قرائی تیسن فعی عیل تیسن ٹھیک ہے اور اگر چوتھا حرف پدولین نہ ہو تو اس کا پانچواں حرف حذف کر کے تصویر بھی فعی عیل کے فعی عیل کے وزن پر کر دیتے ہیں جیسے سفر جلن سے صفیل ظلم دو باتیں اگر تو چو... کیا ہو حرف جو ہے وہ کیا ہو پانچ حرفی ہو تو اس کی جس میں تصغیر آئے گی وہ کس کے وزن پر آئے گی فعیعل کے وزن پر آئے گی یہ اس وقت کے جب کیا ہو اس کا چوتھا حرف حروف مدہ یا حروف لین میں سے ہو لیکن اگر چوتھا حرف حروف مدہ اور حروف لین میں سے نہ ہو تو پھر کیا کریں گے پھر اس کا جو آخری حرف ہے وہ ختم کر کے یعنی پانچواں حرف حذف کر کے ہم لے جائیں گے اس کو وہی چار حرفی والی اس میں اس میں تصویر پر وہ کیا تھی فعی ان کے وزن پر تو لہٰذا یہ بھی اسی وزن پر ہو جائے گا بات سمجھ میں آئی پانچ حرفی اسم تصغیر پانچ حرفی اسم کی تصغیر بنانی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اسے فعی ان کے وزن پر لائیں گے بشرطے کہ اس کا چوتھا حس حرف حروف مدہ ٹھیک ہے اور حروف لین میں سے ہو لیکن اگر چوتھا حرف عروف مدہ یا حروف لین میں سے نہ ہو تو پھر کیا ہوگا اس کے آخری حرف کو ختم کر کے کیا کر دیں گے وہی چار حرفی والی اس میں تصغیر بنا دیں گے ایک حرف حذف کر کے اب دونوں کی مثالیں دیکھیے پہلے والا کہ عروف مدہ میں سے ہو چوتھا حرف تو کرتا سن کے اندر الف کیا ہے عروف مدہ میں سے چوتھے نمبر پہ واقع ہے تناظر اس کی تصغیر جو آئے گی وہ قورئی تی سن آئے گی لیکن اگر چوتھا حرف عروف مدہ اور حروفی لین میں سے نہ ہو تو اس کی مثال یعنی پھر کیا کر دیں گے پانچواں حرف حذف کر کے اس کی تصغیر فعی عل کے وزن پر لے آئیں گے جیسے سفر جلن. اب سفر جلن میں دیکھیے پانچ حرفیں پانچ حرف سین حرفین جیم اور لام یہ پانچ عرفے ٹھیک ہے اب چوتھے نمبر پہ جو حرف واقع ہے وہ کیا ہے جیم ہے یہ روف مدم میں سے بھی نہیں ہے اور روف لین میں سے بھی نہیں ہے تو لہذا اس کا آخری حرف جو ہے وہ کیا ہے لام تھا ہم نے اس کا حذف کر دیا اور باقی اس کو وزن پر لے آئے وہ کون سے وزن پر اوپر فائیل چار حرفی والی اس میں تصویر پر تو کیا بن جائے گا سفر جلن کی تصغیر آئے گی صف کیا آئے گی سفیر جن سفر جلن سے سفر جن یہ والا قاعدہ کس کس کو سمجھ میں آیا جی پانچ حرفی والا کہ پانچ حرفی کس میں تصغیر کیسے بنیں گی پہلی بات یہ بتائی کہ پانچ حرفی قسم تصویر کیا ہوگی فعی عیلن کے وزن پر ٹھیک ہے جب کہ اس کا چوتھا حرف حروف مدہ یا حروف لین میں سے ہو لیکن اگر چوتھا حرف حروف مدار اور حروف الین سے نہ ہو پھر پانچویں حرف کو حذف کر کے کوئی چار حرفی والی اس میں تصغیر لے آئیں گے کون سی والی بلا فعی عیلن لون والی کے سفر جلون سے زفعی رجون کیوں رول نمبر چھ نہیں سمجھ آئی بات جی جی رول نمبر چھ ہلت موجود عملہ باقی مکسلر والے بتائیں کیوں رول نمبر پندرہ بات سمجھ آئی آپ کو رول نمبر پندرہ رول نمبر تین رول نمبر سات رول نمبر ایک الحمدللہ سمجھ تو آ گئی لیکن یاد کرنا ہارڈ لگ رہے کیوں بھائی کیوں ہارڈ لگ رہا ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے اتنا مشکل تو جی مل گیا مجھے اچھی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں اس قاعدے میں کیا بتایا اوپر اگر اوپر والا قاعدہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ چار عرفی اسم کی تصویر کیا ہوتی ہے فاح ایلون کے وزن پر آتی ہے ٹھیک ہے فعی عل کے وزن پر جیسے جعفر ان سے جو عی ٹھیک ہے لیکن اب پانچویں والی اگر پانچ حرفی ہو یعنی پانچ حرف ہو کسی کلمے کے اندر پانچ حرف ہوں یعنی حروف مل کر ٹھیک ہے جیسے سفرجل ہے یا کرتاس ہے ٹھیک ہے قوف راہ ہے توالیف ہے چار ہو جائیں گے سین پانچ اگر پانچ حرفی ہو پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ چوتھا حرف کیا ہے حروف مدہ یا حروف الین میں سے ہے یا نہیں ہے اگر تو حروف مدہ حروف الین میں سے ہے تو تو پھر اس کے اس میں تصویر فعی ان کے وزن پر آ جائے گی جیسے کر تعصم سے قرائیتیسن لیکن اگر چوتھا حرف حروف مدر حروف علین میں سے نہیں ہے تو پھر یہ ہو جائے گا کہ وہ چار حرفی والی اس میں تصویر کے وزن پر آئے گا اور پانچویں والا حرف جو ہوگا ہم اسے کیا کر دیں گے حضف کر دیں گے جیسے سفر جلن سے صفیر جُن ٹھیک ہو گیا یہ بات ہو گئی یاد کرنا کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ ایک نظر دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی آگے ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں فائدہ یہ ہے کہ منس سمائی کی تا تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے اوہ, اوہ اچھا اچھا فائدہ منس سماعی کی تصویر منس سماعی کی تا تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے منس سمائی کیسے کہتے ہیں وہ مونس یعنی ویسے تو میں نے کہا نا کہ مذکر اور مونس ان کی علامات ہوتی ہیں جس طرح کہ مونس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں عام طور پر تا ہوتی ہے گول تا ٹھیک ہے مونس کی ایک علامت ہے تانیس ہونے کی تو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہاں پر یعنی علامت مونس کی کچھ بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جن کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جن کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا تو ان کے ان کے اندر بظاہر یعنی کوئی بھی علامت منس کی یا تانیس کی نہیں پائی جاتی لیکن کیا ہوتا ہے کہ بس وہ عرب سے عربوں سے سنی ہوئی ہوتی ہے عربوں کا عرب کا کلام ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہاں عرب میں جو ہے یعنی عربی زبان کے اندر وہ کیا ہے کوئی بھی لفظ ایسا ہو کہ جو منص استعمال ہوتا ہے تو بس اسے منَ سماعی کہتے ہیں سما کا مطلب سننے کا ہوتا ہے کہ بس عربوں سے ایسے ہی سنا گیا ہے اہل زبان سے ایسے ہی سنا گیا ہے بات وہی آ جائے گی رول نمبر چھ والی کہ کیا ہے یہاں پر زبان والوں کا قاعدہ چلے گا ٹھیک ہے ان کی چلے گی یہاں پر کہ جیسے ہی یعنی سنا گیا ہے بس ویسے ہی وہ منسی استعمال ہوگا اگر مذکر سنا تو مذکر استعمال ہوگا مطلب تو کہتے ہیں منس سمای یعنی اس کے اندر بظاہر تو منس کی کوئی بھی علامت نہ ہو لیکن چونکہ اہل زبان سے اور اہل عرب سے یہی سنا گیا ہو کہ وہ کیا ہے منس استعمال ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا منس ہی استعمال ہوگا لیکن یہاں پر بتا رہے ہیں اگر آپ نے منث سماعی کی تصغیر بنانی ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منث سماعی یعنی بظاہر تو اس میں منس کی کوئی علامت نہیں ہوتی لیکن جو آپ اس کی تصغیر بناتے ہیں تو تصغیر بناتے وقت اس کی تا واپس آ جاتی ہے تا ظاہر ہو جاتی ہے منَ سمائی یعنی وہ ہوتا ہے کہ اس میں تا یا کوئی بھی علامت منس کی بظاہر نہیں ہوتی لیکن کہتے ہیں کہ اگر سمائی کی تصغیر بنائی جائے تو اس کی تا کیا ہو جاتی ہے کبھی ظاہر ہو جاتی ہے سمائی وہ جو صرف ارموں سے سنا گیا ہو اس کا کوئی قاعدہ نہ ہو یہی تو بات ہے نا کہیں سے لگتا نہیں ہے اس لیے کہ یہ سمائی ہے نا کہیں سے لگتا تو ہم اس کو منس اس سے مائی نہ کہتے شمس بھی اور ارض بھی شمس کے اندر کوئی بھی علامت منس کی نہیں ہے ٹھیک ہے <laughs> بس का سمجھتے مانس کا مطلب ہر جگہ پہ یہ نہیں ہوتا کہ مانس بس اور نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں کہتے ایسا نہیں کہتے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے شمس اور ارض ان کے اندر بظاہر کوئی بھی جو ہے نا ایسی علامت نہیں پائی جاتی کہ وہ کیا ہو یعنی منس پر دلالت کر دی ہو تانیس پر تو یہ یاد رکھیے کہ منس ہمیشہ کبھی بھی عورت کو نہیں کہتے منس کسی کو بھی یعنی کیا ہے نر اور مادہ ہر چیز میں آپ کہتے ٹھیک ہے نر اور مادہ ہر چیز میں جانوروں میں نباتات میں سب چیزوں میں تو جو منس ہوتا ہے وہ منس ہوتا ہے نے دیں جی جس جس کو انہوں نے کہا ہے تو ہم اسے منس کہیں گے جس جس کو انہوں نے نہیں کہا تو ہم ان کے اندر قواعد تلاش کریں گے علامات تلاش کریں گے کوئی متانیز کی علامت ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو نہیں ہے پھر دیکھیں گے ذرا عرب کی طرف جائیں گے کہ انہوں نے اس کو منَ استعمال کیا یا مذکر استعمال کیا اگر انہوں نے منَ استعمال کیا ہوگا تو ہم ٹھیک ہے جی اس کو منث استعمال کر لیں گے نہیں تو نہیں آفتاب سورج کو ہی کہتے ہیں میرا خالص تھا ٹھیک ہے منث سماعی دیکھیے جی فائدہ نمبر ایک منس سماعی کی تا تصویر میں ظاہر ہو جاتی ہے جیسے ارز سے اورئی اور شمسن سے شمعی ستون کو بھی منث استعمال کرتے ہیں عرب شمس کو بھی منس استعمال کرتے ہیں حالانکہ دونوں کے اندر بظاہر کوئی بھی منس کی علامت نہیں پائی جاتی ٹھیک ہے تو ارض اس کی تصویر کیا آتی ہے اورئی تو تصویر کے اندر تا ظاہر ہو جاتی ہے اس طرح شمس سے شمعی ستون کیا ہے کوئی علامت نہیں ہے منس کی لیکن شمعی میں تا آ جاتی ہے تو منَِ سماعی کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ منس سماعی کی تصغیر بناتے وقت اس کی تا کیا ہو جاتی ہے ظاہر ہو جاتی ہے شمسن سے شمعی ستون سے اوریزن فائدہ نمبر دو جس کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو وہ تصغیر میں واپس آ جاتا ہے جیسے ہم نے ابھی ابھی پہلے سبق میں پڑھا کہ نسبت بناتے وقت کسی اسم کو منصوب بناتے وقت اگر اس کے اصلی حروف میں سے کوئی حرف اصلی حذف ہو گیا ہو تو اس کو اس میں منسوخ بناتے وقت اس کا حرف وہ کیا ہو جاتا ہے واپس آ جاتا ہے ٹھیک ہے فائدہ نمبر دو جس کا آخری الفاظ ہو گیا ہو وہ تصغیر میں واپس آ جاتا ہے جیسے ابنون سے بن ٹھیک ہے ابنون سے بن اور کیا کہہ دیا ابنون سے بنعون ابنن اصل میں بنون تھا ٹھیک ہے ہاں جی اچھا سمجھ نہیں آیا فائدہ نمبر دو میں نے سمجھایا نہیں تو سمجھ کیا آئے گا فائدہ نمبر دو میں نے سمجھایا نہیں تو سمجھ کیسے آئے گا ٹھیک ہے فائدہ نمبر دو کو چھوڑ دیتے ہیں فائدہ نمبر ایک تک آپ کا سبق ہے تو آج आज का کا سبق ہے اور کچھ آپ دو دو کے اور باقی اس میں تصویر کے کتنے تین جو ہے اس کی یعنی صورتیں اور ایک قاعدہ ٹھیک ہے یہ آج کا آپ کا سبق ہے اس میں تصویر کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں تصویر اگر تین حرفوں تو اس کی تصویر فائل ان کے وزن پر آتی ہے جیسے رج العن سرجیل اگر چار حرفوں بھائی لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں آپ لوگ گزارا کیا کریں یار جیسے نمبر تین پانچ کی پر آتی ہے جبکہ اس کا چوتھا روفے لین میں سے ہو. جیسے قرآن سن سن. لیکن چوتھا سے نہ ہوگا جب حرف حضف کر دیں گے تو وہ چار حرفی بن جائے گا اور چار حرفی کی تصویر جائے گی ایک ایک تصویر میں ظاہر ہو جاتی ہے منظر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر علامت کی کوئی بھی نہ ہو ٹھیک ہے لیکن صرف عربوں سے سنا گیا ہو تو اس کو سمائی کہتے ہیں تو اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی لیکن جب اس کی تصویر بناتے ہیں واپس آ جاتی ہے اور تا ظاہر میں آ جاتی ہے جیسے آپ کا سب ہے ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں جی رول نمبر سولہ اس کلاس میں آنا مست ہیں کلاس میں مرضی تھوڑے پڑھاتے ہیں کسی کو